قرآن پاک نے کہ آیات ریانٹ دعت بنیاد ہے ایمان ایمان نہ ہوئے پانی نہیں دمان نمل سوالے پانی واستے قرآن پاک ہر جگہ چیز دسا تاریخ لیکن سب کا ذکر زیادہ کرتے خطرہ ہے نقصان لیکن دشمن دشمن کا چوکھا کرنا اس واسطے قرآن جو آدم اللہ پاک نے خطاب میں کہ نبی جی ماسو گی پہلا دشمن دشمن تو آدم پہلے اپنی گل نہیں دا خیال کیڑی جگہ کوئی گناہ, کوئی لگزش, کوئی پاک پاک پاک دشمن, دے دے. دشمن کرنا جانا تاک جنا چاہن چال چل سکے فلم آیا ولا سکر باہر درخت قریب ہی نہیں جانا یعنی دشمن کی چال ہے مشورہ دینا مشورہ دتاب نے شیطان آیا جی گندم کھا لو تھوڑی بادشاہ ہمیشہ مت ہو جاتی میں دشمن نے اسے چال چلنے. مشور دینا. مشور دینا. مشور دیتا. بندہ دشمن کی گل دا نو اہمیت نہیں دینا پہلے لا باپ نے دسیا کہ دشمن نمجنا دشمن ہر وقت اب رکھنا یہ ایک کام گل ہے ہر ویلے, اے جناب لو اپنی اپنی ویلے, کیوں؟ ویلے ہار حملہ ہے سکتا سارے پرنجے نو دستا ہے بندوق لو سو پا لو سارے گروپ یہ سوچنا ہر وقت ڈر اس واطے شکار کٹھی پرندے شکار ہر وقت کر لو لیکن شکار کبے کا بڑا وہ شیطان سر پہنچ گیا پاتا نہیں دسیا گیا اس واسطے دنیا دیا دن دمدم دانے تو مقصود نہیں روکنا के दुश्मन जिस शहर जा रहा है दा नहीं, नहीं, नहीं, ना। आदम छुटे बहेस गेहूं के मे से हम निकल गए बिस्कुट की चाह आदम ने सलाम गंदुम खासी दाना बहरा आ गए ن پیسا لے سو کوئی چیز لے سو وہ بسکٹ بن جاتی دشمن دے نشورے نے باہر کا چیز ہے مشور سی واسطے بنیادی نبی آیا سننا تو خدا مندی آیا اللہ تو پھر تو شروع ہوئی. لا دیا دی. ہے کلمہ شریف جو آیا اللہ, اللہ بھی باد پہلے گل دشمن ہوں اس قرآن پڑھو قرآن اور پہلے کسی پر ہے. دس پھر بھی اللہ پاک دانا ہے. انسان کے پہلے پہلے نقصان نقص پیش رکھا نقصان نہ نقصان کت ہے دشمن اللہ سلامان اس واسطے ہوں اچھی جو مار کھادی بیٹھے دیکھو دشمن درخت کریب نہیں جانا ہے بحث کا درخت کی راہ کیوں سٹکی دشمن کا مشورہ ملنا بس شیتان دار مخصو سجاونا یہ سی کہ دشمن کا ہے میں جی دشمن پسند کرو نہیں یہ فارملا کوئی عبادت کا حکم نہیں کوئی کسی چیز کا حکم ہے دشمن کا خیال ہے دشمن کا خیال نہیں بات نماز ہے تو نماز گور نہیں کا ذکر آئے وہ دشمن دا ذکر سلام کے پہلے دشمن کا ذکر نہیں لیکن غور غور کی چار چیزیں پہلی بنیاد ایمان ہر چیز بات پہلی بنیاد ایمان ہوں ایمان کی انسان کی اقلا جائے سوچ سمجھ پیم ہر چیز کرنا. جو دنیا داخل ہو دکل پہچان اکل ہو سکتی پہچان کر سو ہر شاید کوئی چیز تم نام ہم شکل پی ہے جدو تک اکل آ جا سی پہچان تل آ جائے کپڑا ہے ویکو کی پہچان سارے کپڑے جیسے نام ایک کپڑا جو بھی کپڑا حقیقت ہزار روپے میٹر چنجا روپے روپے میٹر چین سارے کپڑے ہوں پہچان کر سو بھی کپڑے تو سارے انہوں نے قیمت ایک نہیں حقیقت نام ایک کے شکل, ہے جی. ہم نام ہم شکل ہونا موٹر قرآن, جی قرآن پاک بھی ایک آیا اس واسطے ہم, ہم شکل سی د ع اقل کے بعد پہچان ہے پہچان کے بعد فرق یہ چار چیزیں ایمان اکثر ہوں اقل آئی ہے پہچان نہیں آئی تو عقل کافر کوئی ایمان علی عقل نہیں ایمان علی آئی عقل دازمی تقاضہ ہے کہ اس سے پہچان ہوئے جو پہچان نہیں خدا ہے ہم نام ہم شکل خدا کی شکل ہے لیکن نام اچھا اپنے محبوب بنایا نام ہے محبوبہ سچے چوٹے کا فرق نہیں انسان کو اکل, اکل دا لازمی تک پہچان ہونی چاہیے اقل کیڑی مان والی کوی نہ پہچان پہچان بہت فرقے سدے ایمان اکل پہچان ہو گی ہم لفظ وہ لیا فرق, فرق. ہے. ایم ایم نہیں اس دی پہچان نہیں کی کی. کیوں اگلے سادے ایمان لے لیا جی ایمان رحد اقل پہچان فرق رہتا فرق ختم ہوا ہے پتہ لگا سام پہچان نہیں رہی پہچان ختم ہوئی دو پتہ لگا کہ اقل نہیں رہا اکل پتہ لگا ایمان نہیں رہا کہ کافر نو لا کر دکھا ہویا کہ جس بندے کلما پڑے اس کلمی کی مانا لگتا ہے میں پڑھن جو آزادیسی بھی ہوگئے نہ پڑھا جا رہا جب کلم پڑھما کہ بند ہو گئے جی میں اس طرح کلمہ جدو پڑھ سو تک ہو جاتے کھانا پینا اٹھنا ہر چیز یہ سارا نتیجہ تریقے دے طریقے مطابق ہو تعلیم ایمان جی بنیادی گلا پہچان پہچان کا لازمی نتیجہ ایمان کوئی سوال کریم لے میں جی میری تعلیم ہو جی میرا قانون ہوا قانون میرا غلام میرا, میرا, میرا, میرا, میرا, میرا تاب پڑھ کے ہوا میرے پڑھی رسول دا. عبادت مشرق مشرق کی عبادت چڈ کے عبادت چڈ کے روزہ چڈ کے نماز چھڈ کے جدید نماز <سؤال> قرآن سارا مطالبہ کرتا ہے کہ میری جی انہوں نے سارا گل اطاعت سے بھی چل <سؤال> گئے یاد رکھ جو لیکن مسائل برسا ہے اپنی خپنی گل کی ہے بے عید پڑھو لیکن ات میری ہے کرو ملاد منا لو نات پالو ہم منا لو ایسی جاؤ کیوں یہ میرا کوئی نقصان نہیں تا ہونا ہے سان موری طبکے دہچان کا سارک نہیں ملیا ہے ملاد نے ایک ملی ہے ناگ تین رخ جائے جدید ملہ نے پیش کیا نات دیکھو گیڑا بنا لو پابندی دی نہیں, ملاد جو نہیں رسول ملاد میاں ایمان ہو अमल सुवाले हो पाबंदी होवे रिज हलालक हो, वे, हो पाक, हो पाक मिलाद मना रहा ऐसा चेहरा मना इसी बेच आ गया शिव आ कोई दुनिया का बंद मिलाद मनावे दीनदारी हो गया मोमिनी हो गया ओ सब कुछ हो गया जेहरा का लफ जमुला ने देता मिलाद पाक दे अंदर रिजक हराम गया مال دی نہیں اس کنجری دے دے ملا بےمان تقریر رسالت کہ جس میں پاک سے مکھی نہیں بیٹھی جسا تھے ملاد جہ لری بکری پی ہو چپ کے ملا دکھا لو خیر کر لو کر سی نہیں نہ کرتی اے دا سو بکری مری زیادہ آرام ہے یا رشوت چکلے سو کا پیسہ زیادہ آرام یہ ملاد یہ ہے ملاد جس طرح کوئی کو پہچان کیونکہ ایمان جو ہے ایمان ہوتا تو او سارے تقاضے پورے کرنے پڑے وہ بیان کردہ بھائی اگر ملاد منانی ہے تو پہلا شک ایمان ایمان ہر عمل کی جان ہے ایمان سوا کوئی عمل مقبول کا نہیں کیونکہ من آمیلا سوالیان میں جا کرنا ہوگا وہ ہوا <دا واحوا> مومنن قرآن نے شرط لادی تھی یہاں کوئی مرد ہوئے اور عورت ہوئے اگر وہ نیک عمل کرے وہ ہوا مومننن ہوے ایمان والا برنہ ان کوئی یہ قبول من بنیاد ایمان بہیا یا ملاد بہیا تسو اسی ملاد منا دیں داخل ہوں دین ہے یا ایمان لے آکے داخل ہوں تسو دا ایماندار سے ذکر نہیں کیا بھائی جہرا منا لے جی لفظ یہ دسو کوئی یہ ہے کوئی تیوہر منا لو کنجر بنگی شرابی کوئی منا لے جہرہ لفظ بول دلاد سہی اور دی مال پری جس قسم مال ملا کو تمیز فرق ہے نہیں جڑا مال دانسی کھا لے سی اس واسطے اپنے مال بٹورچ ہے ملاپ منا مکھی نہ ملا ملان لانتی ملاد پتھر دی ایسی ملا دے تو ملا دے ملا دے. یا ملا دے مانا نہ اس جگہ کوئی کا کوئی تائو دا. نے کس طرح کا بندہ ملاد منا لے نہ اس مال کا نہ کوئی جگہ جس جگہ دا بیٹھ کے منا لو ہوں چکلے کا لفظ ویک چکلے ملا لو جہاں تو منا لے ملا دے رہا جی ملاد منا مطالبہ نہیں ریسک حالات دا کوئی بند غیرتمان ایمان تخوا تارت پاکی کوئی گلتا مطالبہ بھی نہیں شامل ہے اپنی نبی تو ملاد منا کے جس کی کوئی حت نہیں مال پلی سارے ہو منا رہے ہیں. کوئی تمیز, پہچان, ہر کوئی حکومت پہچان کوات کا میلاد بلا مشہور کوئی شارکا نہیں جہاں بڑا لگے ہوں نات رسول اللہ جی بنا جائز پیش شادی تمام تیری ذات کا میں جیل جہا بنا پا پھر نعت اشر ہوں پیا تو میرے سالت خدا معاف کرے بند بیاں نہیں کراتے آخا بھی دس نا شاید ونایا نعت نے دس نات پہلے سب تھی جا د نبی پالی تاریخ دی سارا قرآن انجو. اللہ خالا آواز, آواز تو آواز ہے او کلام الفاظ بھی نہیں ہوں دسو کیس کی نہیں اس کی سر کتنے سرا لا کے تیرا اکبر فرماند ہے آپ میوزک ہال میں قرآن گایا کیجیے قرآن کا پران ایک گا اکبر سرمان دئیمان میوزک ہال قرآن گانا پیا کشتیاں پیسہ آیا ہے سنی ہے ہر بندہ ہر جگہ قرآن چلتا پیا کچھ سونے نہ سونے کچھ پیشاب کیا کرتا ہے, جناس کیا کردہ ہے. ہوا. اے کیوں اے قرآن نایا گیا ہے پڑھیا نہیں گیا قرآن قرآن کریم نعت قرآن, قرآن ہے جی ہوں اصول بنایا ہے قرآن پڑھ پا... قرآن پاک میں وڈا بن گیا قرآن مطلب دروٹ پا گلاکو درود کی محفل کسی دیکھیے میں پہلے درو کی کدی دیکھی ہو ترتمام کیا پیسہ بند منگائے ہوں بندے بھی بڑی ضرور درو بھائی ضرور سارے پڑھ دو کہ نہیں چھو خون کیوں میں سوال کردا تھی نا خون کیوں گیا ناچ خان جی بڑا واض خان جی نانکی نسے کا پتہ ہی نہیں بلاؤ جنہیں ناچ خون जदी है क्योंकि ओ एक सरापा तारीफ, तारीफ, तारीफ बन जास की हैसियत रख نا پڑھنا تو موستا ہبان نماز پڑھنا تو سر پے نا نماز ہے نماز تو نڑے نہیں جانا سننا دانی شرابی سارے وہ ہو گیا کیا نات خون کیوں تو پیسہ ہے نہ قرآن پڑھے پیسے قرآن پڑھو بے سور پیسہ جی تب سی تو سوری قرآن لب سی قرآن سورہ قرآن پڑھے سورہ ناپ پڑھے تیار پڑھا سور کی وجہ جناب نہیں جنات ہے تو قرآن ہی پڑھ دو درو ہی پڑھ دو تیسے نات نہ آپ غلط گل ہے وہ خون بیان یا خون بڑا؟ یہ سبب تو, بڑا کیا ہے. تو تسی قرآن دے بھی عملی قرآن. نبی پاک جی تاریف تو نماز قرآن کی تاریخ کرتے یعنی اخلاق اچھے نبی وارس کو عالم ہوں یا نا خون عالم محفل بنتی ہے تفریح کروا کے نہم کہ آواز کی پیو گلے کیجری نو لتا منگائے اس ہے رسی نوٹ جی آجرا ادا کی سا اس طرح مسجد ادا کرا پھر جناب ناپ گئی بڑی آلات آ گئے اگریزی نعت ہو گئی چلے اللہ کا قرآن پہلے دشمن کی گل ہر ہردے جو ہونے نے گلا ہونا گمراہ ہونا بےغیر ہونا گل پچھو ہاتھ دشمن کا نظر نظر سارا کوئی دشمن دی دوست کی پہچان ہی نہیں رہی کوئی اگر یہ مومن ہے تو دشمن دی پہچان کیوں نہیں جی مومن ہو کے خدا نو مان کے کوئی پہچان نہیں آئی بو من کے پہچان نہیں لانتی خدا نوچنجی چل جائے پوری دے قدم با قدم تعلیم قانون تہذیب تاریخ چھٹی برتی کلو میٹر کلو گرام بیسی میٹر میٹر سارا نظام لباس ہر چیز الفاف دیکھ لو جن بند ہیں لکف دیکھ لو سپاہیبل ہے میں لگے جاؤ پھر بھوج جا جاؤ ایجی لانسنے سوبے دار کرن جنل کرن یہ سارا الکاب سارے انگریزی ہے لکاب سارے کہاں مسلمان کوئی چیز اسلام دی نہیں شدی کہاں مسلمان جب وہ آدم علیہ السلام اتنے امان لا کو کوئی بنجار خرابی جان کوئی نہیں آیا بنے کچھ جی آپ کی اولاد جس طرح کے کام کر دے گا نہ پینا گیا اس ویلے کنجر نہیں سی ہوں دور کنجر آ گیا کنجر کنیا نام نا پا سی نا نا جی, کنیارے, داکوے, چورے, دے دے، جی, جی. نا پائے جس طرح چورا فراڈی فلمی ادار ہے جس طرح کا کوئی کم کر دے کسب کر دے نا پن آسا کم کربر نہ کس طرح اپنے کم انسان دے تو ہے وہ شروع دو نہیں آئے آتم سلام دن آپ تو کتنا گئے سکھی نہ بنے یعنی کنجر والا کم کیا نہ ہوں اص ویکر لا کنجر ہر کسبا نہ گبراہ پہ کام تم ترقی نہ برا نہ برا ہے کسی کھو پھر کنجا رکی پارک دیسی کنجا روڈا ہیڈیا کلو پڑھتا ہے پڑھتا ہے کلما ہی پڑھتا ہے کردول ہی کردا ہے اس طرح یعنی. نا میںالما ہی پڑھتا ہے سور نہیں کھانا نہیں کڑھ ولتی کنا ہوا چلے نا سارے مٹ تنیاد تو آ گیا ولائتی کنجر ہوں ولتی کنجر ویر کولم پڑھ دیں گے سود کتا کھا جانا ہے سور درام شراب کھا ہے، ماں بہن ننگا کرتا ہے ماں دے نا ہو جانا ہے دسی کنجر نو جاؤ تو ماں دنگا نہیں ہوگا مٹی کا کنجر جہرا ماں دگو نگا ولتی کنجر پروفیسر آیا جس تعلیم جو اص ویکو کہ علم چین تک پڑھو اچھا علم کا دل علم دا علمس کی عمل برٹ تعلیم بریٹ چکلے کا پرمٹ کٹنا سوٹ بینک ماں جنا ہے اے چلانا. فلم ننگی آٹا بے مانو اے نماز تریب نہیں جاندے روزہ تسی نہیں دے تے علم چین تک پہ کی زندگی فرمایا کا نام اچھا پوایا اچھا اچھا نا آدم سلام نال کوئی نہیں آیا شرابی رونی کنجر اس کی اولاد سے منافق سے سے سارے سے جی قانون جی ہے سیاد دا پتر دا پتر اے ساڈے لیکن قرآن نے قانون کی, جان کی ایک یار اس میں کی تا. کس انہیں پیش لیں نہ اسلام آخیا بولا یہ تو پتر میرا بیٹا میرے حال ہی اللہ تعالی نے فرمایا لے سمے نہ سوال ہے لے گئے مراد اقیدہ بھی لیا گیا کیونکہ اقیدہ توفرالا عقیدہ بھی لیا گیا ایفیس, تجور گنا سب چیز لیا گیا لے سمے نہ لے تیرے حال ہی او آملوں گئے نہیں جو کوئی علی کی چو ہیں آخیدہ او چو کٹ دیتا جا چو کیونکہ اس چونکہ اتنے نہیں بھی نسا چلے ادو نبی کا بیٹا قرآن نے قانون بیان کر دتا لال نہیں ہوا منہ یہ بیٹا نہیں میں آدم کا اولاد ہے آدم وہ سیدی تو ابھی میں جو چاہاں کراں میں ہاں نبی دی اولاد ہوں جو میں ہاں سیدی میں بھی کیا کر میں جو اتم سلام اولاد ہوں تے پھر میں بھی جو مردی والا کراں یہ چلان دا نسب تو ہن میرا نسب دس کیت ہوا ہے کہ نبی دنیا ہے تو سی اسی سارے نبی دی اولاد نہیں یہودی نبی دی اولاد نہیں اچھا اوتھے اولاد یہودی بنے کرن مشرک بنے کرن نسا نہیں چلنا کی نبی پاک اگر میری بیٹی چوری کرے ہاتھ کتنے گیا نسا نبی پاک خبر دوتے اللہ تعالیٰ نے صا پیتر پیست جی سٹ چین پی اس طرح پائے سید دا پتر سید دا سید دا سید ضلو سی جدو قانون حفاظت کرنی چکا میں کوئی چیزاں دا. جدو بدل گیا نسل ہوں گے, ایک ترڑا ہوں مرغین کو ایک اصیل ہے ایک جناب جدو تسی نسل بدلو ہوں ترڑی مرغی لگ جائے تو نسل ادھر اصیل کی ہو گے. تو زمین کو بدل جائے تو تو کی آخ دو آخ دلا چڈ کے ترڑی نسل جو ملی کی پیاگلا پی گیا پھر اُن آخنا دو گلا در دو دوگلا دو एवं चलते चलते चलते एक दिन असीलानी नरड़े सारे पे सारा अपना टर ही बना दे फिर दोगले तू निकल निकल निकल के फिर उख नसल दोगली मिल गई मिलावट हो गई इस वास्त दोगला मुसलमान दोगली नसल यह सारा काम दोगला पै चल साम सारा, सारा की पल्द انتخاب جو نہیںریق اپنا کافر اپنا شریک اپنا دسوخری جناب مسلمانوں دا ہی دا. یاد کیوں؟ اللہ دین. نے جیلے جیلے دین دا تو جنہ پتا دش ویکس سوڈے دشمن یارانا کدی نہیں آخنا میرا مخلوط اس واسطے فرمایا کہ بند کے تین دشمن تین دشمن دشمن کا دشمن ہے جہاں وہ دوست ہوں تین دشمن ایک تا دشمن ایک دوست دشمن ہو گیا، دشمن ایک تا دشمن ایک ترشمن دشمن ہوں ایک, اون ایک کے اسلام کا دوست, دوست بار رسول ایک دوستوں کا دوست نبی رسول بھی نے کیوں نہیں نبیان نلیا میرے خلاف ہیں نبی والی تالیم جانا پاک نے دیتا فرمایا یہ جو کافر ایک دوسرے دو ہیں. علم آن کے بعد دیکھو علم کافر آ گیا عبادت کی کرتے ہیں کرتے کر اختی کر سارا کچھ لیکن قرآن لیکن قرآن نے اقل مند نہیں جتے اللہ نے فرمایا, جتے فرمایا لا یا نہیں لا یا کل کوئی نہیں اکلکمند اکل قرآن نے خطاب ہو, فیل میرا توسی تو قرآن تو توسی کی کی پاگل آخ تو تی آخو عقل مند جی مومن پکے ہاں کے رسول درجہ والے عشق بندہ کیا جہاں مومن ہو جانا ہے کافر نہیں ہو سکتا ہوں قرآن نے ہاتھ فر کوئی نہ رہی. مومن ہی ہوں کافر ہی ہوں آفر نو کا خرا ہے مومن ہو گیا توفر ہو گیا ممون آیا کافی بائی مانا کافر نو کافر نہیں آکھتا دا قرآن دا مومن نو کافر آکھی جند ہے جیڑے نام نیاز زبانی منافق مومن بن دا تان قرآن انہیں نو بھی کافر آکھ ہے پھر سارے قرآن نو تُحیر کرتے ہو کہ کوفر دا ذکر چوک ہے کافران دا ذکر چوک ہے ہونٹو آڈے نبی ایک لاکھ چوی ادار کا وہ بیش ہیں سارے نبی ہیں دا ذکر کو اٹھایا ہے ایک سو چار کتاب ہے. کیا تاری کتاب کا ذکر ہے کہ کا ذکر بنیادی طور پہ آدم نو پہلے آخیا کہ دشمن کا خیال کرنا جنا تری رب دیا ہے سارا قرآن مریا پیا ہے کافرا دے با دا کوفر دا حجور برائی ہر بندے دا اکل کا تقاضا جی تو جتوں نقصان زیادہ پہنچی اس دا ذکر تعداد کر سو ہوں اللہ پاک طریقہ یہی ہے دشمن دا ذکر چوک ہے دا ذکر کیوں پہنچانا ہے نقصان جی تو نقصان پہنچے استیات کرا بہت تاکید بہت ذکر اللہ پاک کی جی سنت کریتا ہے دشمن ندہ بھول جائے نہیں پہ بھول دے جو وہ ویک رات دن میچنگ سارا نہیں تو دشمن, دشمن تو کافل یار عجیب گل ہے جیڑی گل کافرفرچ جیڑی گل ملتی مومن, مومن تو تا بالا تر ہے کہ کافر ہشیار کافر نہیں پہ ہوں سدے اعتماد نہیں پہ کرتا تو تسی سارا اعتماد انہوں کے اتنے ہے کہ نہیں ہوں اس طرح اصا آپ ترجیح پہ کردیا یار الما در بیٹھا مسلمان ہی وقا بیٹھا ہے لیکن سڈے کو ایمان یا مسلمانی ہے صحیح اجزت لینا ہے جیب پہلے ہاتھ مارو تو ہوٹل بعد شرم ساری نہیں آگ جی تٹل پہلے لگے گئے تو جیب نو ویک بعد وہ جیب تراش کل گئے گدی کا سفر کیا جیب تراش کھل گئے دے ایمان دےب تراش کرنا آخر جو ہومان پہنے ہے دشمن جو ہوا ہوں اص وا ہوں جا وا جاتا جا ہے پھر اپنے مل تجیا سارا کچھ کرنا پھر اتو کچھ نہیں پڑنا پہلے جاگو ایٹ جاگو بھائی سدے ایمان کے ڈاکو چوری لب لگا سونا چکی جا دولت نہیں لگتا دیکھو ڈاکو آخویب سونا پیسہ نہیں لینا جو ہے ڈاک سب تیزا دولت اس ڈاک مارنے ایمان دوسری ڈاک سب پاان دو تاکہ مار کا سہوس کافرفت کی بجائے دوستی ہے اعتماد اعتماد قرآن نے دیکھو اعتماد سان کی سکھایا یوسلام کا مسئلہ بیان کر کے نے چال چلیوسلام کی سن آئی سن تو ہوں قرآن نے واقعہ بیان کیا نبی نہیں اعتماد کر لینداں کیا کافر اعتماد قرآن کہ یاقوبل ہے فرما پیا جہ دجے دفعہ بنیا مل آئیں یوسلام پاشا بیٹھا جس طرح یوسف کیتا ہوں اے بھی اونج کرو بھروسہ نہیں لیکن اللہ سے بھروسہ ہے اللہ تعالی بھروسا ہے نہیں تح بیو ایک دفعہ شیتان مجرم دفع تو احتماد کی قرآن فرماندہ پینے اعتماد نہیں پا کرتا بھائی باپ بیٹے کیرش ملتے اور اس مل نتیجہ کی کیا نکلتا ہے کہ نبی بیران وہ دھوکھا کر سکتے ہیں بھائی نہیں کرتے دھو بھائی کھانے پو تارا تو, تو نہیں سا کیوں سانو کوئی پہچان نہیں فرق نہیں پتہ نہیں پڑھیا نہ قرآن پڑھنا مستحب ہے, ہے, ہے مدرسہ قرآن دا مدرسہ اس طرح بریل بھی سارے بندی ہو گئے ہوں قرآن پڑھنا موستا ہب ہے اس کا علم سیکھنا فرق جگہ جگہ مدرسے کی جی پہلے کیوں ترآن اور تھی ویکو سات نہیں کھڑے کیوں پڑھ سکتے جو کو چالی ہزار لائی خرا تراوی دے شوبا رکھا کہ قرآن پاک محفوظ ہو جاوے कुई तब्दील करे तो हाफजा के सीनेज हो गया इस वास्तव रख नहीं हर किसी ना फायदा साहब सारे फायदा हाफजा फर्ज बेईमान ना तो फिर साहब छोड़ी बैठे साहब भी तो मोह साहब नहीं छोड़ा हूं कुरान का पढ़ना की हैब सीखना की अंग्रेजी हो कुरान का पढ़ना फर्ज होया پڑھنا علم سیکھنا نا علم تبدیل کر لیا ہے, دا کیڑا ہے؟ چین. قرآن پہ قرآن پڑھتا قرآن کا علم اتھے نہیں پڑھا قرآن, قرآن مدرسے بند ہو رہے نے، لانتی جا رٹا علم چین تک چلو حدیث کا پترا وہ قرآن کا علم حدیث نہیں پڑھا دینا سکول آئے علم چین تک لگے جاؤ یہ گل ہے یہ ایکو علم ہے یہ کیوں بند ہو گئے سکول تو چلو حدیث تکستان سے بند کر یہ علم ہے دیکھو کدی کوئی عالم لانسی نے کہا لانچو تصویر جا دو علم چین تک حاصل کرو علم آیا مل واسطے ہے کوئی. نماز یا کوئی چیز کر لے وہ چین تک جانے پی بند پیوں کو مول بائیمان ہو قرآن بند سکول جان چین تک معلوم ہوا کافر ہے جہاں چین تک بابا جاؤ یہ بند ہو کوئی شک کھیل اچھا پابندی ہے نا چین تک لگے جائے دیکھو پاگل کرنا یہ دشمن دی چال دیکھو دشمن دی چال نہیں سمجھنی نماز کام نہیں آنی روزہ کام نہیں آنا کوئی عمل کام نہیں آنا ایمان جان. گردن کٹ دے وے بندہ. پھر جناب خون دے گروپ پہ ان خون لگتا نو پاگل ہاتھ پاگل دے دی تو پوترا گردن کسی کی خوب یہ خون کی کمی بھی ہوں ادھر جان بھی نکلتی ہے خون کی کمی نو سوچ رہی یا سیاح آپ ہن ایمان گردن جب تو گردن کرتی جاوے پھر کوئی عمل خیدہ پورا میڈیکل چوک سے خوا جو پوری دنیا دے ڈاکٹر گلال ہو ایمان اللہ کو خون سارے ہزارہ بہتران خون جلا جو مردنو تو مردہ اٹھے گا بولے گا نہیں بولنا ہن اللہ تعالیٰ میں آپ نہیں آتا پہا مردہ اللہ تعالیٰ کا فرمہ مردہ کیا فرمایا قرآن پاک پڑھتے ہیں اوہ من خانہ میتن حضرت آ جدو نے ایمان لیا پھر اللہ فرمایا کی ہوا ہوں لوگیں داغ چل چکے خدا دور جدو خدا کا لور تے تو, تو پتا ہی نہیں تمیز نہیں عجیب نور آیا او نور خدا دا پھر دی بھی ہو گیا نہ دی چکلا نہ رشوت نہ نہ کوئی شاید سب نی پیسے اتراج کسی مسلمان کا ہر شاید معلوم نور تو, تو زندہ ہو جانا نماز پڑھ گئی تو بئیمان بئیمان نماز پڑھا رہی بئیمان کی نماز ہے جس طرح گردن کٹی پی ہے بھائی او دبئی ڈاکٹر خون کی بوتل جی ایمان نکل گیا ان کوئی امل فائدہ ایمان ان ایمان بچی مخالف بن سو تو ایمان بچی انہیں ان ان ان ان دے دوستان دے بچا ہی کھڑو جی گل ہے بھائی سارا کچھ ان کا وہ سدے چال چلیے ہوں دیکھو دو کروڑا شہد انڈیا پاکستان ملکی تقسیم کی پاکستان ہوں انڈیا کی جنگ ہے جنگ انڈیا کا فوجی اتنا نہیں آ امریکہ کا فوجی خود بلایا گیا ہوں کافر جنگ ہے انڈیا نال دسوڈی کیوں دو کروڑ آؤ شہ کرو یہ یورپ کا منصوبہ दो मुल्ख जेड़े हमसेए ने एक दूजे लड़े रहे क्यों मेरा हासला ही विकना है मेरे थले रही इंडिया चुप सी मैं उतु पाकिस्तान है, है, है दे देंगा। उन जे पाकिस्तान मेरे खिलाफ होया तो इंडिया उतु खलोता है खबरदार देखा जी बाद इंडिया हूं इन्होंने दो दंग बाद अमरीका की दो थले लागे امریکہ دس نہیں لگنا کافر دے او اونا دا، اونا دا چلا دی دی، دا پہ تھے جج وکیل تابے کا قانون چلا رہے نے جنگ کافر سارا کچھ بھائی انڈیا کا کافر سدے ملک نہ آئے باقی سارے کافر جنگ یا میں ہوئے مسلمان بیٹھے نبی گلام ہوئے بیٹھے کلما پڑھی بیٹھے کلمے پڑھنے کا اقل ساری دنیا سارے کافر اتنے تو سارے کافر ہو دے. تو کہ تو کی میں دی بیٹھا ہے. سادن کیتا ہے. ایمان ہو کے مون ہوا کیا آخر مسلمان کیوں بابا پاکر پاکر نہ کسی مسلمان نو پاکر نہ کسی فرقے کے خلاف نہ بول हक भी गिरता बना हक दला ہدا گرکا ہے جڑا ہے او ہدایت. حدا و احمد ایک دے. بیتے, ایک ہے اون, جڑا حق ہے, او سے آئے. اون کی واسطے خبردار کسی نہیں بولنا دل اداری نہیں کرنا فلاں نہیں کرنا فلاں ہوں معلوم ہے دیکھو مریض ایک سرکا ہے. مریض پہ ڈاکٹر کی نہیں کرنا پریشان بھی شوگر والا چیز یہ خبردار یہ تو مریض دل آزار ہی ہے. ماتی جسمانی علاج واسطے دیکھو ڈاکٹر سرکا پیٹ پاری جانے جنج کرتا ہے اسے اجازت ہے دیگا حق فرقہ ہے وہ نو گل کران گی جازت بھی نہیں جبکہ اس حق فرقہ نو چوری کرے دی ہاتھ, ہاتھ کٹان گی جازت ہے اس حق فرقہ نو ہاتھ فرقہ نو قتل کرے قتل دی کتل کران گی جازت ہے تو ہون کی یہ بولان گی جازت نہیں کی تو آٹھا ساتھ ذہن پاہتا ہے بابا یہ فرقہ واریات ہے فرقہ کسے خلاف نہیں بولنا تو ظالمہ کسے خلاف نہیں بولنا کہ قرآن کسی کا خلاف مخالف ہو کے ہے یا موافق قرآن مخالف ہو کے ہے کہ قرآن تو پڑھنا نہیں کسی خلقے... خلاف بولنا نہیں کہ قرآن نہیں پڑھنا دین اسلام بیان نہیں کرنا ہوں روکنا سی کسی فرقے فرقہ چور ایک فرکا زانی ایک فرقہ غیر ضانی ایک فرقہ سود خارا فرقہ غیر سود ایک فرقہ ہے نا سو ایک چور فاجری ایک کی کو خلاف نہیں بولنا کیوں دل آزاری ہے لہذا شرابی فرقا اپنا شراب پیوسی نہ کرے انہوں؟ کچھ نہیں آتا. رسول اللہ کی جی گستاخی کو کرے فرقہ باری ات خلاف نہیں بول رہی ہوں سب گلا نہیں کوئی دل آزاری نہیں اسکن کٹے کی فرقہ بار آ گنا کہ حکومت ایک فرکا باطل ہوں نہ باطل نہ رہنا ہے جی ہک فرکا غالب آ گیا بولن دا ختم ہو جا سکے نہ کیا جی کسی فرقے کے خلاف نہ بولو حقیقت دا دا خلاف بولو. کی ہے کہ کافر حکومت نہ بولو ہوں گل کی بابی کے خلاف نہ بولو شیعہ ویت منصوبہ کی ہے کہ حکومت کے خلاف نہ بولو کیونکہ حکومت ایک فرق سود چلایا جہ چلایا بڑے حکومت محفوظ ہوگی نہ ہوگی حکومت دا کانون کرے. تسی کیوں <laughs> اے ہے? حکومت دا ہوں گی. سارا دین اسلام قرآن تو ادا رسول خدا ساتھ شاید لگی گئی تھی تو بول نہیں سکتے ہوں امریکہ بمب چاہ کے سارے ملک کے جہاد کے کرے عملی طور सी, अमेरिका खिलाफ नहीं बोलना बचाव अफगान बचाव बचाव खबरदार हम वेखो कि पालिशां लंबे मनसूबे इन्हें छुपे पेन ये बुद्धू कौम बईमान मुला मैं नहीं आखिया जी हस्ती जो फरमाना पिया है دا بولا اللہ دا بولا وہ ہے نہیں کہیں کار فر ملا اچھا نہیں کہیں کار, کار, کار مالو روڑا سارا اس اس واسطے اکبال بھرماندہ ہے کچھتا ہے سلطانی ملائی و پیری قاتل اصالی یوروپے بادشاہ اصال سلطان قاتلے وہ دے ہتھو قتل کرانا چاہنڈا ہے پھر پیر دے ملانو اپنے نال لائنڈا ہے قاتل دے میں میں قتل کرن کی واسے ہوں کھاں جون تو اسی میرے نال لگ جاؤ فتوہ دے بھی بھی قتل کرنا وہ اصال قاتل میں تو میری تائید پہ کردو یار قتل کرنا انہوں جائے دے اقبال ہے نا? سلطانی ایک کن سخت چیز جدو بن جاوے پاؤڈر بن جاوے پھر اپنی تھا تبدیل نہیں ہو سکتی ہو جگہ قتل لو نہیں تلوار نہیں بنتا ہاقم تین لڑی کی نے کاتل جدو مردہ لڑ سکتا ہے مردے نو جو لڑکا ہے زندہ ہی انہوں نے ایک چندی بہتو چھے آکسی ہیار کی کی پیش جیجے مرتا ہوں نے تو سی کوہری تلوار چلے ہی جاؤ گولیاں بریش ماری جاؤ مرتا ہوں کی پیشن ہے ان کو اٹھو تے بریشت بہت جا کفرتا بریشت لایا لا تو سی چپ چکلایا تو سی چپ جنایا تو سی چپ جناتا کانون پاسویا تو سی چپ बैंक सूद सकी मांह होता जा भी माना जिना कर मां को, जिन्दा को जिन्दा मुमें ना। मुमें है। खुदा नूर की कम करता दे है वो बेगैर तो खुदा ने वे साफ फरमा दिता वायरा जाऊ कु मना بابو تو ہوں. سا لیا قرآن نے ایمان قرآن کو بدل دن نہ نہیں چھپا دن یا تھوڑا دے پڑا ہا جا کلا یہ بئیمان پٹی ماری کرے ملا کھوتا نہیں کئی کار ہوں اس واسطے اللہ تعالی دا ہے محبوب لائے دفاع چلاؤ ہوں قرآن کیا میں کا سے نبی سامنے واقعے بہت دیکھ سو گنا کی سو. دا دا دا دا دا دا. کر دین چلن دے گنا دور د یار ایماندہ گنابل گنا دوڑ دے پڑے گا گنا کتنا لیا کھدا ان گنا کرتے گنا زلم سے دورت کے لا قرآن چو پڑھو ترجمہ پڑھو کدی غور نہیں اگے اللہ فرماندہ لا کوئی انہوں کیوں نہیں کر دے رب جی یعنی اسلام کیوں نہیں منا کرتے او ادھر نہیں پہ ڈکتے وہ کیوں نہیں دے اللہ فرمانے کیوں نہیں دے وہ برے ہی تو دے نہیں آلے لولا یعنی ربا نہیں منا نہیں کرتے ربانی یونا احبار نی یونا ترویش یا پادری مراد لے لو سارا کیوں نہیں بری گل تاہ گل تھی ڈکد این کو لما آ کی بولے بولدین ایمان آ سٹ سال مردہ سٹ سال ہو گئے مردہ کہ اگر ایمان ہوں تے قران آدھا ہم من کان ا میتا آہ جائے نہ ہو اسوں کون زندگی دے دی باجال نہ لو نور نہیں او دے وچ ایک نور کر دیتا ہے او لوگ میں چلتا ہے اس نور نال اوس چانن نال اس ایمان نال ایمان ایک نور ہے ایمان خدا دا نور ہے اون خدا دا نور ہی خدا نور جما ہوئے شان نزول بھی حضرت امیر حمزہ آپ شو بارے آیا کرے شان نزولی ہی آپ کہ جس وقت ایمان لین قرآن نے پہلے فرمایا آردا تھا زندگی ایمان ایمان تو آ بھائی کچھ نہیں دستا نور آیا ہوں کم کیتا ہے کیلائی تو کٹے کھونے ڈگتے پیو تو ہوں بینٹری کا فائدہ کی اٹھایا یا کوئی باٹری روشنی نہیں یا یاد دو یا <سؤال> خدا کا نور کو چاننا دا ایمان, اسی جایا ایمان خدا کا نور آیا نہیں دل جا جی نور آ جائے پھر زندہ ہو زندہ دا دا پھر بول دا. دا مردہ بولتا نہیں بولدا مردہ دا کئی, کئی دا مردہ ہی بول پاؤنا لیکن جہاں کل مردہ ہے نہیں بول جہ بھی بھائی کن کسان نو مرد देखो ऐ अंग्रेज ने पढ़ाई बापी आ गई मुर्दा नहीं बोलता दा। दावा करता दा है मुर्दा नहीं बोलता हूं बान सुन दी सुन दीजिए एक ही तू ए बोलता है बलिया ना बोलियो मां ना جناب بہبی بولتا پیار کے بھائی جرد یہ مردہ نہیں بہبی نو آ کوئی مردہ یا زندہ ہے زندہ ہے تردا سی نا اچھا تیرو ہے مردے ہو یہ شیتانی وی ہو شانی وی نالے ساری چلتی ہے رامان کا نہیں کہ میاں دیا قرآن تو سائنس کر لانتیا قرآن ہوئے ولی شیطان دی وہی کچھ کیا کافر سمجھے یار قرآن جو سمجھی بیٹھے سائنس, کو سائنس قرآن سے نکلی ہے قرآن آخر کی دا دا جی ہے آخر جی کھولنا تفصیل کا منع کی ہے کہ مفتر ہے قرآن ٹھیک ہے قرآن ٹو سائنس کدی تیرا بیان ہے آخرا ہوں میں اپنے بیان دا جواب جاب دن مفسر اے ہوئے یا تو ہوئے تو دلیا تیرے بیان نال مفسر اے بن بیانسر یا تو تنگ قرآن نو کھولیا سائنس تو چو کٹ yeah. کٹی نہیں تو میں تفصیل قرآن نو کھولیا تو کاخرا نہ نبی کھولیا نہ ولی کھولیا نہ امام آدم کھولیا نہ داخر کھولیا کسے نے کھولیا قرآن, نو کافرا. کافرا. قرآن کافرا دس قرآن قرآن چک لایا کہ دعویٰ بےمانا چوکھا بنتا ہے لوگ پاگل کیا ہوا یہ دس جہفر <سؤال> کافر کیستا ہے جہاں خدا دا انکار کرے ٹھیک ہے سفت ہو سکی پٹواری مر جائے ان کی پٹوار ہو سکی صفات, صفات ختم ہو جاتی جب ذات ہو سی سفت ہو سی کلام ہو سی جی نہ انکار رکھ دا قرآن نو سچا سمجھ دین بئی مان جی دا کٹی بیٹھا میں کافران بادری کوئی سمجھ نہیں آپ بھائی وہ آدھن خدا نہیں لیکن اس کی کلام سچی ہے بے بھائی تو ایک ہے کی سمجھائے کہ میرے کوئی نہیں آنا میں اس قرآن کی کوئی نہیں آنا سارے بوئے سارے نے دس جدو ذاتکاری کلام کلام ہوگی وہ تاریخ تو ذات نہ ہوئے تو آواز کلام ہو سکی جی اچھا کافراتن خدا کا نہیں تو بھی کلام سچی ہے دیکھو بے ایمان ہے کوئی فارمولا کلیہ بنان دی کوئی گل تے دیکھو پھر دوسرے نمبر دے ہا سینسان نے اچھا ہوئے کہ میں قران وچ ایک گل کر دی سینسان دا ایک دعویٰ وی کھا جڑا کہ میں اس ایت دی ترکیب کیتے تے موبائل نکلا اس آیت دی ترکیب کیتے تے گڈی کٹ جائے گیئر کٹ جائے پسٹن کٹ جائے ایک سینسان دکھا دے وہ وہ ترکیب دیئے قرآن ہی چو جائے. او دی ترکیب دیئے دی چو طریقے نا. کی قرآن ہی چو ترکیب تو کوئی سائنسدان دعوی یا بئیمانا تٹو ہو کے گا آخر قرآن ہر بندہ سونی پڑا کافران کی آخر ہے بحرا گا آخر اگ ہے اللہ اللہ گبراہنی یعنی کافر سور کتے نالوں زیادہ پت زیادہ بےکل زیادہ بےکل ہوں آخ اللہ فرمان یو ایڈا یہ بنیا بی لالمان دے مار رہا آپشن قرآن چلو تاریف بھی ہوں موبائل قرآن چیز خوش ہو جا سو جدو موبائل واٹک وکالت کرتا ہے کسی کوری نال پھر کی آپ یہی تو نکتا ہے ہو منیا منیا منیا جی خوش ہو جائے دیکھو لانتی ملاج کی پیروی کی سارا قرآن یہ قرآن اچھی خوش ہو گئے بھی سادے قرآن چرشا نہیں ملتی ہے جہاز اٹھتا پہ آرشا اٹھتی دی پی ہے یہ تو سادے قرآن چو سوچا بمب بمب کتوں ستو انڈیا, انڈیا جو محمد رزادی مزار دینا جا سکتی قرآن دو تنا ڈگ سی مسلمان دینا ڈگ سی ہسپتال دینا ڈگ سی فسلات کا ڈگ سی نکلے قرآن ہی بمب بڑے باٹا ہے ایک تو اک ساب ہو گئی قرآن آخیا این تک قرآن آخر بے تو تکو اکل قرآن کی سرکاری نہیں تو ہے پیا پیا انڈیا جا جو ماری آر بڑی بیٹھا ہے شرم گا چڑھتا پیا قرآن بےمان ٹولا ملاجا جو, فرمان دا ہے، او اللہ دے جو ملان نہیں آخری خواجہ نہیں کئی اسے کنر نہیں کئی کنس نکلی اس ملا کنر کا کام ہے قرآن, کافر دے واسطے، قرآن نو بدل گیا قرآن نو بدل چالے قرآن کافر کے پیچھے لا جا قرآن سی تو قرآن کا دعوی تو رب ہے جو سائنسدان قرآن منتا سچا نہیں مان لا وہ تو پہلے رب نا پھر رسول نا پھر تین نا تو ماں دگو ننگا ہوں ہوں جہاز کا دا, دا دلیہ تو ماں کھلوتا کلوتا ہوں جو سائنسدانی کمال تو بھی ماں کو ننگا ہو جاتا ہے. بھی سائنس آ جاتی کو کو بغیر بندہ پاک سمیت ملا قرآن سمجھی بے تا یاد اللہ کلیت قرآنج آفا پاک مطلب سور کھانا قران سجد ہے شراب پی سمجھتا ہے استنجا نہ کرے ٹھسو مارے وہ قرآن سمجھتا ہے قرآن کا انکار کرے قرآن سمجھتا ہے رسور اللہ کا انکار کرے وہ قرآن سمجھتا ہے یہ مانا کی بنتا پہ مہنگا یوں بندہ ہے کہ اور بندہ ہے کہ ایک آئے کہ ملہ وہ آئے ہیں ملہ نہیں کہیں کھار قربان تیری ولی بانتے ہیں جو بے کہ انج نہیں آکھا کھوتے نہیں کہیں کھار کیونکہ کھوتا دیکھتے کسے کام آ جاندہ ہے وہ فرمادہ ہوئے کھوتے دو بات دے وہ ان گال نال مل دی ہے ولی دی اللہ فرمایے کماسالیلہ مال ولی جب دو بولے قرآن نال کڑی ضرور مل دی لیکن سمجھا نہیں گا لے جنا بھی آلے میں بد مل بد کی کتاب لگیا پیارے پوتے بد ملا کتاب لگیا پہ جن کو ایمان کی تمیز نہیں ایمان تو کفر ہو رہے گناہ گنا سابت ہو گیا ایمان ایمانقل مند نہیں آخری جی وا میں مار سا جانے آ لے ایسد نسو شیتان یہ چوکا لینا شیطان جو مخالفت کردہ شرا رسول کی جاند کرد ہے یا نہیں جانے مخالفت کی کر جاندہ اے حرام ہے یہ کرکی آلم ہویا کہ نہ ہوتے فرشت پڑھایا ہوں وام کہا ہوا شیتانا یا لاکھ سال عبادت کی ستا آسمان پھریا کسی ملا فرایا ہوں وا کہ ہوا शैतान हो बईमान है जो बड़ा आलम फिर तो शैतान थोड़ा प्यो बन गया हूं असा इलम नहीं वेखना असा देखना ईमान बलमी है ला के थले सुन मोमे ने ईमान पढ़ने ला ई ईमान आला हैमान या इम्डा है ہدایت ایمان ہے یا علم ہے تے پیمانہ عالم دا سچو بیٹھا ہے آن پر چُکی کھڑا ہے کیوں ایمان معلوم کیا ایمان جڑا ساڈے کو کھویا دیا جڑا ایمان دا ذکر کرا نہیں دیندے بے ایمان کوئی ایمان نوں جدا نہیں کرن دیندے مل رہا ہے زہر دے دودھ مل ہی رہا تو ہے تے تسی جنہ دودھ پیتی رہو ایمان والا کوئی موت لبنیے گا زندگی جدو تسی آکھو اے میاں ظاہر دے دودھ جدا کر کلا دودھ پی جا زہر ملا ہی بیٹھا وہ یار یہ دا میرا سارا مارنا چاہتا ہے دشمن ہے. ہے سارے نے سلام بے گیتی منافقت بے ادبی ہر چیز ملا دیتی ہے چیشتی نے آ جدا کیتا جی میں. शटी बरतने लूहे शील का पानी लू एक सटील एक लू लू सटील पानी चार जमक जाता है हर बंद आखिर उसका पता है ना हर किसी ना अजे मखना तीस हूं मखना तीस है जरा शील नही लगता لوج کے لگ دا مکھنا برتن لیا گھر جی سٹیل دا برتن مکھنا تیس لا کہ پھر لائی آدھو جان کے لائی آؤ تو پتہ چل گئے کہ اس پانی ہے پتہ چل گیا تالیما پی بڑے پتا چل گئے مکھر اس نے پتہ تو دے تو پتر ایک ہوتا ہے میں لوہے چڑ جانا سٹیل نٹیل لی بھی لائی جا سٹیل نو نہ لگسی نو بج کے تعلیم دا, کو اسلام بیٹھے تاظیم کو اسلام کی مل ہی بیٹھے سارا کچھ ملا ہی بیٹھے, ہیں, ہی بیٹھے, ہیں, ہی بیٹھے ہیں, پیر سارے رل مل کے چیشتی آیا مکھنا تیس دی دتا ہے ہوں یہ تو مرضی آگو گردن تکلیف کرو بھائی مان لو چیشتی نے مکنا چیز ہاتھایا چیشتی نہیں جاؤ فیصلے تو فیصلے چیشتی آئے مکھنا تیس تو دے دے چیشتی سٹیل سچے برتن کی تمیز چیشتی دے بھائی کوئی ہو چیشتی نے مکنا چیز کسی نہیں فڑایا دسو کہڑے بندہ نے نہیں پڑایا تمیز بندوں نے اسلام کی تعلیم ہے اسلام چیشی صاحب نو روز بلائی کلاؤ جی تقریر کرو پیشاب حرام حرام روز کئی مذاق ہے بھائی مانو اس دس دے آرام ہے لال ہے اسلام سب چیز ہوں تلا جس طرح کروڈ چیشتی چیشتی کوئی جی چشتی کو چھپایا ہو چیشتی پیسہ کمایا کوئی شاید دسو اس کا دین حالت صاف دن کر دیتا ہے اگے تاری مرضی تھی جس طرح جاؤ وہ نبی ابھی دیا پہنچا دو ملا ما ہوں وائن تو تی او هو تا تب محبوب جڑا ساں تو ادا کی تکی کہ تساں ساڈے احکام پہنچا دے کوئی حکم رائے نہ جا اے تو ادا تے لازم لازم کیے کہ او حکم سن دے عمل کر انہو تو تلازم اے پہنچاونا تواڈے تو لازم اے عمل کرنا انہو تو لازم اے وائن تو تی او تا تا دوں جے تو اٹا حکم نے مان لیا ہدایت جی حکم نہ منہیا ہدایت ڈاکٹر گل تو ایوگر نال چینی چڑ گل ہے نا تو ہن روز ڈاکٹر نو بلا کے جل سے کرائی لو تو روز تقریر کر اچھا ادھر چینی کھا دوں تو تقریف کر چینی جی چیری شوگر تیرے سامنے ایمان دا فیصلہ اللہ فرمایا محبوبہ تیر رات وہ چلتی جہاں دل داخی رکھ ہے پورا راہ روی کو دس نمبری ہونا کر سکتا پہاڑ بڑھا سکتا ہے کور کو نظر کا دیو جو بول نہیں سکتا تو دنیا نے جو دبایا طاقت سونے کو زبان جو نہیں بولم کرانی دلانی گا اس طرح نہیں آخر گیا کہ زہر سندر جو قرآن کا مانا ظاہری کر لو تو کو بےا ساڈا قرآن آپ جب دن گل کا مگر ویکھ نہیں او دل اکان یہ بال آتے کا نور دل کا نور نہیں کا نور دل کا نور نہیں پتھر متا تخ میری اک جو ویکتی پی ہے تے دل کا نور ہے نہیں آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہوں قرآن فرماندہ مل افا ہوں قرآن فیصلہ پیا کرتا نہیں ہوں بلا چنتا مل کلو کہ دل ان سینے ویتے. قرآن نے فیصلہ کرتا ہے کاخر کیا زہری سن بھی ہے ویخ بھی ہے بول بھی لینا لیکن حق نہیں بول سکتا حق, سکتا, حق سکتا. نور نئی, نور اس ایس پیا نہیں ویخ حق نہیں دل کا پیاز آخر یار سندا جاندا ہوندے, سندا پیا ہوندے, آواز ہی سندا ہے آزیاں, یار, یار سنتا ہی جانا پھر میں مطلب کی سنتا ونتا نہیں پیا سنتا جانا ہی میں اس طرح کا قرآن خطاب کیا ہے تو کافر میرے قرآن او لیکن من دے نہیں سن کے دے جان دیا دے بلا تلو تم کا سو ہے ایمان والو سن سنا کے پھر نہ جاؤ سن سنا کے میرے محبوب میری اطاعت کرو منو میرا حکم سن سنا کے پھر نہ جاؤ بلا تو بلا تلاگ نہ ہو بلا تلا جینا کالو سمے نہ وہ آدھن کالو سمے نہ کہانی کہانی سنیا سن کے نا نہیں سن یعنی کیوں ایمان ایکوتن امات. ایک امت کافر ہے جن سنیا منیا نہیں وہی امت ہے لفظ بول کے سارے کر لیا سنبیت کو بے وقوفا سمجھاؤ متو کسم ایک من ہو اس طرح قرآن کر رہی ہے چیزاں اگ جی طرح ہے قرآن کہہ رہی ہے کہ یہ بھی طرح امت इस में मैं यार आना अल फ जो चीज ऐ भी तरह हम ती तो हमता है नदी का شریف ہرام الہ فرمندر امتا ہے کانسا تبھیل کرتے بائی میسے نہیں یار میں نبی واپی کان ملتا ہے بھائی ماں نا جی اتنا انسان پر مخلوق آتے اللہ فرما دتا ہے لیکن بائی ماں فرق انسان کا اپنا, اپنا جسم پورا جسم انسان ہوں سر تو منہ کی حالت اپنی ہے اپنا مقام اپنا شان اپنا تھلے یہ جسم نہیں پہ اتنے تبید مسل ہوا ہے جسم تقسیم کی نہیں یار میرے پیر کے منہ نئے وہی گوشت انسان ایرا جی تیرا ٹکڑا جسم کا پیر بابی آخ تیرا پرا پر جسم فرق ہے بچے شرم گاہ چی تو بچے کا جسم ہوں بچے منہ چھبد شرم گاہ نہیں چمد وابی نو پوچھ بے بخوفا تیرا بچے کا جسم ہے وہ ترا بچا ہے سو بچے جسم دبائے ادھر ادھر ٹھیک ہے نا ہوں سوراخ دو انسان دکھو بہ ابیا تری تیری شرم کا برابر ہے لائے اتنا وہ کیوں نہ مراد مسالو کم کتنے گیا سارا تیرا برابر ہے سراخی پیروں کی دی. دی. مون پیران دی. اتھے تقسیم دی نبی برابر اتھے نے تقسیم کر سکتا بےمان تو نبی وہی ہے قرآن اتریا تو رب نو ویکیا تب نیک سک کوئی فرق نہ کردہ بےمان ہے برابر ہوئے قرآن کا نہیں سن بیان کافر ہوں تابیل کر سو نہیں یار اگے سا قرآن یہ دل دا دل دے کان دل دی زبان مراد اے کہ تو اے ظاہر نہیں ان تو کرنی کوشش کافر دے پسو نا کافر پھل لئی اے ای واسطے قران دا ہر ترجمہ بے وقوفا ہر بندہ نہیں کر سکدا ہر بندا ای دے واسطے پھر قران میں قید لئی ہوئی اے ان امسا انام علو لوگوں نے پیچھے چل کو ما صادقین سچے نال ہو جا مخلصین اللہ دین سچے ہر قرآن پڑھنے قرآن پڑھتے بیٹھے مسرف پڑھتے بیٹھے پڑھتے پے چکلے کنیا پڑھتے پے آ سارے پڑھتے ہیں قرآن قرآن جا ولیانتا قرآن یا تو قرآن آ چاہے مینو سمے وہ دا سرماندہ پہ نہیں نرفہ درجات ہیں من میں ساتھ حسن جنہوں جہوں درجہ بلنکہ دی رفا کا کلوی زی علم ان ہر ہار علم آلہ دا اس کے علم آلہ ہے اور معلوم ہے علم در درجہ عالم بڑے چھوٹے این واسطہ تکلید ہے امام آدم کی تکلید حسن کیوں پہ کر رہے ہیں وہ ساتھ کل بڑے عالم ہیں تمام کول بڑے عالم ہیں این واسطہ حسنوں کی تکلید سے کر رہے ہیں بڑے عالم دا مطلب کی ہے دی عمل جناستا اللہ تعالی دا جتنی علم ہے کسی دا نہیں فوق ہویا کہ نہیں ہو سب ہے اور پھر ہویا رسول دا علم او اللہ نے سکھایا او جیڈا استاد وڈا اوڈا شگیر دے ایمی ناکہ او رسول نو سکھایا کہیں اللہ مال قرآن اللہ نو او ایک نو بندہ سکھاوے قرآن ایک نو اللہ سکھاوے انہیں دا علم برابر ہو جاوے پھر خدا تا بندہ چیخار کیا دس او. او او رسول دا او رسول دا جنہ علمیں جسے مائید اللہ علمی پھر رسولین تقسیم ہے، دل کا باز آمال آمال باز. رسول صدر مباد ہم اللہ باد تمام رسولی برابر کانیوں نے خزیل شاندی کرتا ہے ایک دوسرے در خزیلت رکھتا ہے، علم ہر چیز در وہ خزیلت رکھتا ہے، ایک جیجے ان ات سے تقسیم ہو گئی نبیان در رسولہ میں، آگی تقسیم نہ پھر رسول دا شگر، ایک اشراف علی فانوی در شگر، ایک رسول در شگر سے برابر ہو گئے सादे इस्लाम है चलती पही है ईमान बैयत शगिर शगिर सोगत चार चीजा पहला ईमान है दूसरा सोबत है साहबी बने सोबत हूं जिन्ना तू इल्म पढ़ तू सहाी वर्गा ने हो सकता साहबी बने सोबत हादे इस्लाम है चार चीजा पहले ईमान फिर सोहबत फिर शगिरती बैयत चार चीजा थलवा किसो नबी वर्गा बने नहीं हूं सिद्दीक उमर फारूक उस्मान गनी अलीक देख दर्जे उठा तक नहीं दर्जे جنا نبی پاک نے جنا کسی چوکھا دیتا ہے تو فائر ہوگا میں صاحب جیسا علم دا دا دا نبی دا شگرد سمجھایا ایمان بیت سوگت شگرد چار چیزاں چلیا ہوگا ترتیب ہوں ساری ترتیب چلا इन्हे शकिर दी ओ अली पाक तक जाकर बजुर्गान दीन दी, दी बैत अली खोय ला दे कामिल की बैयत, बैयत।, बैयत, बैयत नही पिया दो, फीर तो पीर बन खड़ोता है जूठा बैयत। है अली, अली पाक विलायत उल ولی علی علی تک تک نبی نبی اللہ فرما ماں بوبا تیرا ہاتھ ان چل دی ہے بہت بئیمانا ہوں جیڑا اللہ ہاتھ تک ہاتھ پہنچا کھڑے तो अल्ला बया ते बैठा है काफरा दोस्त बया बैठा है बइया पोची किरा हम پر سی تینو کتنے گمراہتا قرآن دریا ہوں یہ شکر علی کوئی کوئی نہ نہ نہ اللہ تعالی دی سیدھی علی تک پہنچی تو نبی صحابی صاحب سبھی ایمان مسلمان ہے وہی, وہی لکھا بیٹھا. بیٹھا. بیٹھا لیکن اللہ دی کلام دا جملہ آگے جن میں لکھ دا کلام پڑھے عام کلام جملہ واضح شاید نہیں آخر ہی آخر جی اللہ دی سبحان اللہ شان بیان. او دے منہ جملہ لکھتا گیا گیا اس نبی ہو گئی نبو آدھا دعوی کر مسلمان خزاب نبو آدہ ہوں ایمان گیا گیاب شکل دیکھو ایمان گیا صحابی بنیا بیٹھا گیا کاتے پہ وی بنیا بیٹھا ایمان کی یہ سبان اللہ شاہ ایمان گیا نہ صحابی راہ نے نہ علم نہ عبادت نہ کوئی چیز ایمان گیا ابد عبداللہ پہنو بھائی پیچھو نماز پڑھتا پے ویکتا کھڑے اُسی مدینہ مدینہ مدینے والوں ویکتا کھڑے ایمان دی شان ویکھو ایمان سانس جدو مرے آئے. نبی پاک نے مبارک دل اسلام کا سید اولم بیاہ کا کورتا ہے مسلا دسنا سی اگو منافع کے ایمان دی پاور دسنی تھی اگو منافے کے سید الانبیاء دا کرتا کورتا جانا پیا کچھ نہیں ابو دا مرد نہیں حاصل کی سارا کیا لیکن ایمان نہیں مائن کچھ نہیں دسو جیمان نماز واڈی سمجھی بیٹھو تو اس ایمان کی ذرا شانت ہے کہ محبوب ریو ایک دا ہے صحبت بھی ہے بھی نماز بھی پچھے پار ریا ہے حالان کو جب اللہ بن بھئی منافق کے لیے اندار ایمان نہیں کرتا تو کچھ نہیں کیوں انہی جو نبید کرتے وچ سی ہے نبید دعا گوست جا بڑا نہیں وہ لانتی بندہ ہے مسئلہ دستان سی کہ بھئی ایمان اللہ جو قرآن نے سرما دیتا ہے جی سوئی دکاخلا ہوں مسلا دسنا دعا قبول نہیں وہ بھی بےمان مورت نبی کم نہیں کرتا یاقو علیہ سلام دے فرماند میرا کرتا لے جاؤ میرے باپ جا کھانے دے پاؤ جا آ جاج نہیں فرمایا اللہ تو حکمان یا کوئی نہیں فرما قرآن کرتے کر کر نبی نبی نبی نبی نبی کر میرا چولا لے جا فیصلہ قرآن کا لے جاؤ نبی اکی پو اگے بھی نبی ہے ادھر بھی نبی ہے ہے پکھا آیا اخن تھی نبی کچھ نہیں دوں تو کھڑا ہے دیکھو نا سہی اتو سا مزہ بھی سارا ظاہر ہو گیا کہ تو تو نبی تبھی گل کردہ نبی دو او کام ہیں. بھائی تھی اس گواہ قرآن ہے گوا کی ہے قرآن ہے تا نہیں منا چوٹے دی بابی نے ایک مدرسہ کھولیا ہے شیتان شتون سارے, سارے, سارے باہر وہ بھی شیتان بڑے سارے ہوں مدرسہ ان مذہبی کھولیا ہے دے سکون کا نشاف رکھا بورڈ بڑا لکھا سی ایک میں گیا میں آ کے میں سب ہی جو بندی سن آ کے نہیں آگو سیپا نام اپنا گل سابت ہی میں یار میں بندہ سو میں پڑھ لو میں کی لکھا ہے میں پتہ نہیں پتا پا بھی سارا قرآن قرآن قرآن اُسی نہ منی میں نے مولوی گل ہو رہی ہے روڈی سارے لگتا ہے کلا بندہ گل کیا کر گیا کہ سارا قرآن منڈی ہو الحمد للہ میں سارا قرآن اتنا من لینگو تو میں بن جانا کیا الحمد للہ یار آیات قرآن پا کے قرآن پاک ویکو میں مت میں پڑھ دوں گا مولوی ہے پڑھ دیں یہ آیا باقی ہے قرآن اتنے واقع نا چکوں یہ آیات ہے سارے دوسرے آن سوال ایسا جب سی نا می بورڈ بور لکھ سک لکھ دینا چڑ پجن سامنے نگے سیند سارا قرآن منگن جان سارا قرآن صرف مومن دعوی کر سکتے وہ دعو دعویٰ نہیں کر سکتا فیس انہیں کو چکریا نہ میں ہاں بھائی آیا تو لکھو بورڈ نہ لکھو ہوں ایک دوسرے کا منہ دسے میں یار کی گل ہے قرآن نہیں آئے بورڈ دے لکھو کی بڑا ہے موت پہنجیے یہ ماہ نہ لکھ جو. لکھا نام ساری پاگل ہوئی پڑیو جو بند تبلیغی جی فلاں ان کی تاریخ کر دینی ہوں ویکو قرآن من کے بھی کھانا جنو لکھو سرجمان دسو چپ کسے نہیں دسیا بہ ن میںابا تل جائے کرنا پڑھیا پہ یہ مان پہ ہوا مانا سوچ مانا ہے مانا لکھنا نہیں لکھنا نہیں. اے دعوی کر سا جب کی کی میں قرآن کا بڑا بترا میں کرنا ہے لکھو ہوں جناب نہ لکھا میں نہ قرآن ہو منکر ہو جانا میری آیا وہ میرا قرآن کسی آیات کسے نو, نو چڈی کرو انکار کی چڈی خرین جی پورا قرآن من کے لکھا میں پور قرانگ پڑھنا بلا یا مانا می مانا, ون مانا کرن یہ کرنا مانا کر دکھا فلان سائل پڑھاوا میںہر نہ ہو جو چھپیا ہوا مین سی نا جہاں زیوا شارا نا وہ زہر نہ شارے ماسٹر نہیں سن سکتا غیر مارو غیر مارو جنر نہ مارو جنر انہاں او پوچھو یہ کڑیاں مارو یا غیر مارو ہوں پھر چو تو ماں نا غیر مارو قرآن کہہ رہا ہے قرآن پڑھا رہا ہے قرآن پڑھا کے قرآن دا ہے قرآن آخر ہے غیر محرم آواز نہ سن ہوں دسو تا پیو پڑا چاچو کی لگ جا پڑھا رہے کس قرآن دے آئے تحت تڈے کو تصویر پڑھا رہے چپ خموش ہو سنو یہ آدمی عالم بڑھا رہے ہیں ہوں ویکو آپ قرآن دیا پھر سنو اللہ فرمان پہ پر یہ پرانی جہالت یعنی ایک ابو جہل بھی پرانی جہالت آئی ہے پہلی جہالت بے پردی کی پہلی تو دن جاہل بے جاہل پہلی کے اندر دروازا ہوں آوام دگو سارا ڈراما ہی گیا یار دوسری مالیب بحث کی اصل بابیا پتہ نہیں سمجھ یہ آ ساری کلی بھی سارا راہ گیا میں مرتا پیسے قرآن منہ مرتا دکھے تو خود مرتب ہو جائے معلوم کیا اے کافر والا کام کیا ہے جیت قرآن انہوں لگنا ہے فیصلہ منافکا اس ہوا پھر اللہ تعالی نے فرمایا کا کسا نہیں فرما د دی جو تو دے, مومن <تبكر> <تبكر> <تبكر> <تبكر> تیرا نظام انتخاب تیرا کافر فضلو ڈی لری کنجری آ جائے برابر دو کنجر فضرو ڈی گیا قرآن و دو, دو عالم برابر تین دو حکومت کہ نہیں بنتی کنر قرآن کا چلتا پہ یا کو فرنا لا مشرق جمہریت مسلمان کا نہیں باشو قرآن مننا تو صحیح مانے جواب دے را دا کام ہے. ہر بندہ دا کام نہیں. تو تو ہر جگہ قرآن خدا دا خام ہو گیا اپنے نہ من منافقے ظاہر نہیں کرتا کامل لگ ما کمال کامے لے قرآن دین کامل لے और कामिल बर्तन भर पे उस तुछी कत्रा पाओ जा कतरा पैसा कामिल, कामिल कुछ रह सारा है लीन ना के अंग्रेज आके कामिल تعلیم دونوں تعلیم دامل ہو گئے شعور آ گیا شعر والے آسٹرو گل سنو یہ دسو این پر چکلے کا پرمٹ کٹ استاد ویٹنٹ استاد کی نہیں دے گل تو سمجھ آ کی خرچ ہو گئے تو میں نہیں کون کٹتا ہے پڑھا لیا کر شاول شور کیوں سکی رشوت خاند لے سلا دا پینٹ ماں بنا کر سکو شیتان تو بتا شیطان ہے جڑا شان شان فلم بڑی پوتا گوڑا ملیا جی آخر نہیں ہوں کہ شعر والا یہ سارے کام کی شعر آلیم کر سکتے ان پڑھ فلم پڑھا سک پڑھیا شعور چلنا پہ شعور لینا پہ گا جا کام شیتان دیتان کی جننی دس ماننا ننگی فلم جیننی شیطان نہیں پڑے مرید بڑا چک جائے سب جی تجرا لے سانو اس شہوری کا دل کا اکا نہیں تیرے رستے نہیں چلتا ہوں اصل لو اک رستے سارا نقصان ہو جائے جی رستا ویلتا ہے کہ تیسری قوم ہے تیسری قوم کہ منافع ہوں کا کافر منافر ملاوٹ منافع ملاوٹ سور پکی بچا ہے نہیں پہ معلوم ہے کاخر ملاوٹ نہیں پاخر ملاوٹ مومن بکرا پکائی بیٹھا گو پکائی بچا ہاں لے ملاوٹ نہیں کرتا کا ملاوٹ کا مومن کلین دینا پلیت نوک ملاوٹ مومن بھی نہیں کرتا منافع منافق ہوں دولا میںکرو میار نہیں دیکھو ہوں دو مدے دو کٹے ہو سن کراڑ بھی مسلمان بھی ہوں منافق نو ایسے آ جا سکتی مسل واپسی یار تور پر پکا لو سڈا کوئی جگڑا نہیں کھا لو یہ ہوتا ہے منافع منافع ملاوٹ دو تعلیمان کتھے اسلام دکھو پریاد دو تعلیمان کتھے دو قانون کتھے دو تحذیبان کتھے انہوں دو. کی آدموں توسی اسی پہ مرے پہ منافقان انڈیا میں کافر ہیں انڈوستان ہے جن کافر ہیں مسلمان پکتے کیوں سامنا جو کافر ہیں ایک سے اچھا کلمہ پرد ہے کلمہ پرد ہے منافق منافق منافق اچھا منافکا منافق بابا کلما پر دیکھی بیٹھے وہ ایک دوسرے جو کافر جو مسلمان کر کرتے ہیں جانے کے جہا اسلام دو ملا لینڈ جی مجھ کا منافک کا مجھے رکھ کے پڑھا پیلا دینا. دینا مومن کا مومن ملا ہی نہیں سکتا ایمان تو کفر مل نہیں سکتا یہ آپس سا کفر چاہیے इस वास्ते देखो काफिर ऊलावट नहीं करते लंदन अमरीका सारे अपनी छुट्टी न रखो सी मिलावट करानदम उ रखो छुट्टी सा है काफरे की गायरात यह है मोमना गायरा हजन की किया है साहरा की अका कर दी है बीमान پیچھے کافی کوگتے ان فرمایا میں جناب جی میں ہو نہیں سکتا یہ جہاں باقی مسلمان ورگا مسلمان ہوا تو میں کافر چنگا بھائی ازیزام یہاں ورگا آخو باقی ورگا تو میں وہ کاخل چلا ساڈا مسلا بنا کو ایمان دفر تمیز نہیں رہی ایمان دفر بیٹھا ہے کہ ملا بیٹھو ہی چاہیے وہ خبر سا تھل ملاوات کی آخر کے بعد ملاوٹ کی پانی بھی پا کہ دھد بھی پاک, پاک. ملاوٹ رکھی مسلمان کلو پلا تو اُن کی آختا ہے دکھے باغری سلام نا یہ مومن ہے पलीत पाक मिला देख मिला बना चाह आ गई बेच ना आ गया हो चीज़, चीज़ा तो दुध पानी चीनी तीन चीजा मिलाऊगा धोखा आखदा नहीं आखता धोखा क्यों नहीं आखता मिलावट तो हो गई है سب چیزیں سب جا کے محل کٹ جیلا ہو جی تو محل پانی جا پا کے نلکے کا ٹوکی کا آپ پلیت ہوں تو تاک کر چکو یار واہ آپ پلیت ہو گیا پاک کر دیا یہ اج لوگ اس طرح کوئی برا بندہ بھی آپ شرابی آ کے شراب نہ اس طرح خیالات لوگی جی آپ جنا کر دو سن کر دل ہو رہا بھائی مانا آپ توا ماری بیٹھا تین سابا آپ ٹھیک سم تیرا کی خیال ہے چلو تین بابا جبھی دیدار ہے نا جسم کہ جسم پاک جسم جس طرح دیدار مومن دل کوئی मार्फत पहचान या जल्वे या जो रसूल वास्तु क्या हे तू मैन नहीं वेख सकता तू मैन पाके जीवा खड़े की नहीं वेख सकता हूँ जेड़ा लाइन के आखिर मैंखद मुशाकलीन तू भी अगे गुजर गया دا نی. مسل نہیں کہ تال دے سڈو کوئی مسل ای مسل والا مسال والا لکھنؤ کو مثال نہیں مسال مثال ہے کہ جس طرح شاند دیدار تردار کر جس طرح شاند لے کے آخرایا جس طرح اس کی شاند لائے جس, شان جس طرح اللہ پاک چاہے وہ کرا سکتا ہے لیکن وج ج مرد جی مرد ہال یا گلا او دال بن جانے جی مثال انتی ہے کے دا سارا کچھ کتاب لکھا پیا اس طرح کا ذہقا اس طرح شفات سارا لکھا پیا بندہ مزا خان دن نہیں آ سکتا جیڑا اس جڑے اللہ جی نو آن کر دال بن ہے ہال نہیں ہوں سیلا بزرگ حقیقت ہونا لفظ کر سو گمرہ ہو جائے کیوں اس دشانے کو دس قدرت بندیا نہیں رہا جس کہ جس طرح شانت اگر آخر فرمائے کہ خدا ہوئے اکل چ نہیں آ سکتا میں جان گیا تیری پہچان ہوئی دل میں تو آتا ہے عقل میں الہ تالا دانے دل اور اے دا کوئی اے بیان نہیں کہ اللہ تعالی طرح کہ او او جو جے اندر جان میرے کون گل ہر چیز جا مکان ہر چیز پاک اس کا جرا ہیں استعمال کرے سو کے جس طرح ذات <laughs> بے بے مثال مثال <laughs> نور, نور, نور یا سے خالق دے سامنے جب تو گئی سے باندھی گلام بڑ ہے پھر سے پھر لوگ انجلے اپنے اپنے اپنے ماری سکتے ہیں کہ مرینجے فلاانے جائیں اور وہ تو توانوں اچھا بھی وہ اکلے چودی جات آنی سکتے ہیں کیونکہ حقیقت کوئی نہیں پاس آگے تو تو گلی ختم ہو گیا مون اکران نور ہے فلاانے سکتے ہیں یہ سکتا ہے جس دل کو پاک ہو گیا مردنے چیزم نفاک ہو گیا کہ وہ کپڑے پین لے وہ کپڑے پین لے وہ کپڑے پین لے جا رہے ہیں تو اتیاد دے آنے ہیں کہ کپراؤں نہا کے پاڑے اتیاد دے گئے وہ سوال کی ہے تو ایک تک آپ پر ہے جیسے ایک تک یا کوپر تک اترار کیتا آہ بعد جنازہ پڑے جا رہے گئے ہیں جا ہر پاڑے گئے جنازہ پڑے جا رہے گئے ہیں مناسبہ اندہ پڑے جا رہے گئے کہ اندہ ایمان دے پتن اگارو اگارو خلا, خلا, خلا, خلا ہے جنازہ تو دی. بڑی نہ پیا جنا مناسب ہاں کافی رکھتا ہے کرف تکلی پچھے چلتا ہے پھر بھی کافی اے میں پہ مطلب وجہ کردہ بسمنا وجہ کرتا ہے جہالت کرتا ہے جہالت تک جدو علم جہالت تک لگا جائے جاپرس منا کو نہیں ہے شیطان کہ جانا ہی نہیں کتی ہو. دا کو حکما لکنی تسلیم جڑا بندہ واپس آ جڑا کسی دشمنا کی وجہ سے دشمنا ہے میں نے طوعq pouchبر دیوٹ tree دیوٹ, تساز ہے کیا تو اللہ نے قول والصورج کا مانso Court میں لیکن اگر ا turbulence ہو мест因为 ہم弄 شرک ہیں ایک خفرة جی chilling ایک خفر جیسے کی انتمies ایک ایک خفر ایمان Linda میں نے او جنازہ کی نہیں تطول کیا آپ لے صرح کی ناستثرا کی اللہ چیف آنس میں نے سوال کیتا حضور نبی کریم کی طور اللہ خاتھ TP د 68 دا بخشا دا جو دا دا اپنا بخشیا کا کو جو پھر سول دینا نہ شفاط ابھی شفات بھی ہے سورا بھی ہے نبی پاک شفات جی گنا گار کر اللہ آپ سچکے ندیاں جو کچھ اللہ تعالی نے جمع کر دے اللہ تعالی نے جدو میرا محبوب آئے تھی مننا ہے رو ہو وا تو بکے رو ہو یہ تازیم ہے اگ اللہ فرمایا پھر یہ شریعت چلنا اپنی شریعت سب چیزات گنا پاکوم مارفات کی کوئی حت نیم آخری کنارے تک جد تک نہیں نکتا پڑھ <تصفح> اس وقت تک سکتا دا واسطے دا, دا باقی جدو کا کنارا واسطے تک کنارا نہیں نکتا اس وقت تک اکثر والا بھی سورج تی دنوشنی نہ آسان کھوٹ بیٹھا ہے کئی۔ وہ باکتی کے لئے اینا سی مقرد گیڑا باکتی داغے یہ بھی ایک بیٹھا ہے۔ مجھے لئے سارے کیوں کوئی غلوس دانے دائم دیکھا ہے۔ آتھا باکتی کے پانیمیں، روزائی ساری، سکمان کالی، یہ سارے باکتی کے پانیمیں جو نہ نکھایا اور ہے۔ سچی زیلہ اٹھاڑے ریچیا ہے۔ روزو نماز لو شریت بن گیا ایک شریعت کا وقت کہ میں میں شامل آخری آخری آخری وقت وقت وقت ہو دو لکڑی بڑائی دا دو دو کو سوا گھنٹہ وقت رہ جی مفتی تھلے آپ جڑی نبی پاک فرمایا کہ جب ہافظ کاری جب کون اللہ تباہ کرنا سینا وہ زیادہ ہو جائے ہافظ کاری اس سے زیادہ ہو گیا اس سوا سے زیادہ ہو گیا اس سوا سے کون باستہ ربال مائیں گے حافظ و جاہل حافظ جاہل بھی مانے گا کوئی بتا دی انہوں کی کافی چاہیے ایک سوال پر آئیے ایک سوال ਇਸ ਕੇ ਅੰਗਰਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਜਾਂ ایک مسلا رکھا نو دریا کر آبی لوگ مسل کا جدو نی فرق میں پہلے آ میں مرد سارے بجا دے سن تین جنازہ پڑھنا عورتوں کہ میں لیا روک نہیں سمجھا وہ یہ جک بار گنگنا نہیں سکتا کوئی کفر نما مذاق ہے دیکھو وہ تعلیم نال ہر بندہ بڑائی بادشاہ سلطان بادشاہ اسلام ہوگا نا تو پھر خلے کوئی اسلام کے خلاف کام نہیں اسلام اسلام ہو نام کٹا نام بڑا بڑا بڑی سلاحی علا علاج دینا مرتبہ ایمان داپس لیا مرتب مرتب مرتب مرتب اسلام مورتا مورتہ بکی جائے تو خلاف نہ بولو اس واسطے بدماشی ہے خاموش بادل بھی خمشا جا حق ان ڈبو حج کرے مریض نوا چی شرح دسو نہ دی ایک باتل ایک ہک فرکا جی درخت درخت فرک نہیں جہرا کرتا پی روکنا آری کھول اونا بے مانا تم قائد نو فرقے نہ روکنا ہوں کہ کوئی کسی نہ بولے دل آزاری نہ ہوئی خلاف نہ بولے مطلب, مطلب, مطلب دس رہی چوٹے درخت نجیو آری چلا دوسرے روکنا می درخت نو جہاں چوٹے کردا کرے ہوں جا درخت وہ چوٹا نہیں وہ فرقہ نہیں درخت موجود ہونا چوٹے ہو جائے ہک فرکا درخت ہوا مومنی کرو, کرو. کرو. کرو. کرو. روکنا سی اونا روک نو ہوں روک رہے ڈاکٹر نہ کرو روکنا حکومت کی سطح سے ہوں اے او ختم ہو گیا ستا دے ختم ہو گیا موجا بنا گستافی کرنا تحفظ ملتا ہے روکو حق نو آخو آرج کر کوئی سلاح یہ قرآن غلط کا پڑتا خلاف نہ کرو قرآن صحیح مطلب جنی قرآن پڑھا یہ حکومت نے بدماشی کی اے جو کسی فرک ہے کسی نو نہ مطلب محفوظ رکھنا چاہتے ہیں حکومت ہی ایکتل ہے اپنی حکومت بچا ہے باطل, باطل فرقے وہ باطل فرقے راشن تو باطل حکومت راشن बादल फिर जो हो जाए बाद भी हक लिया जा सकूमत बादल लगी जा सी हूं हकूमत अपनी हकूमत बचा की हकूमत बचादीन बादल फिर तहफ भी करके ना माभे न छो ना शीआ न گروہ ٹولہ لکھا فرق کو سیاسی نو آخر کو بڑھا وہ اس حد تک پھر کے مانگ گئی بڑھی वोट दिए इन बंदा दिन तक फिर जवाब नहीं देखो सामू तो फिर जा फिर ना बनाई ना असा बनाया फिर बनाया पार्टी की है दसो पार्टी की है फिर है सियासी तौर सो फिर فرقے پہ انہیں دی حکومت انہیں فرقے نو قائم سیاسی ایک دوسرے بول فرقے نہیں بول شیاسی, وہ بول پی پی بنا فی نظر گئے گئے دی حکومت بنی ہے جو مرضی آخر کرو جی اسلام دی حکومت بننی ہے ڈنا اسلام آیا بندہ بولے گا بول باطل نے ہا نو, دکنا حق نو تو تلا کر جی مریض نو ڈکنا ڈاکٹر کی ہدایت مطابق ڈاکٹر نو جو خبردار مریض نہیں چیڑنا کسی نہیں کرنی پیٹ نہیں پالنا نہیں کرنا. جو مریض دا اس مرنا ہے. روحانی حق کر حکومت بدماشی ہے نہیں وہ بے حکومت نہ بالو دو موجود رہ سپ ایک, ایک ہے ایک مخلوقہ خلاف ڈنڈا نہ چکو یہ حکومت بدماشی ہے لوگوں نے عوام ساری انہوں نے لگی یہ باقی بات فرقہ فرقہ قرآن پاک ہے پا کے فریقاً فریقا حق علیہ مدلال. ایک فرقے دے ہدایت ثابت ہوئیے ایک فرقے دے گمراہی ہوں جا فرقہ ہے ہدایت روایت نماز اس طرح پڑھنی ہے روزہ اس طرح کرنا ہے نکاح جنا دا نماز سارے آلمی نے دسنا ہے کہ جاہل ایک فرقہ خلاف نہیں بولنا دل آزاری ہوں آخر سامجے کا پتا نہیں لہٰذا توہین ہو جاتی لہذا آلم خاموش ہو جاؤ تو جاہل ایک فرقہ اُن باقی رہنا اس طرح جنسے حکومت اسلام نالے، او چال چلتے نہیں جس کو اپنی خبر نہیں ہو, میرے دل کا راز کیا جنو اپنی بھی خبر نہیں ہو, اسلام کا کی پتا اسلام یہ بڑی بدماشی کی گئی ہے جا سک فرقہ فرقہ واریت نہ پلاؤ کے خلاف نہ بولو ان خلقے دے خلاف نہ بولی میں دے فرقہ واریت ہے وہ وہاں دی صلاح ہو جاتی باتا کی دی ختم ہو جاتی نبی پاک دی توہین ختم ہو جاتی وہاں صحیح کی دے جا جاتی وہاں بھی سنی ایک ہو جاتی جب تو اختلاف ختم ہو جاتی ایک ہو جاتی جب وہ اختلاف رہ جاتی انہوں نے مخالف رہا ہے معلوم جو مخالفت وہ برقرار رکھنا رہا جانے وہ درو دعویٰ کہ فرقہ واریت نہ چلا یہ درو دع اے عمل کردن کہ خبردار ایک دوسرے خلاف نہ, بول. یعنی سننی صلاح نہ کرے فرقے کی تشریف یہ حکومت دی بدماشی اور حربہ حق فرقہ ہمیشہ بول رہے چکلے نو جا چکلا ایک فرقا ہے دین مخالف بھی ایک فرقہ ہے. انہ سارے فرقے. دے اسلام نبی خلاف جنگ کی جہاد کی تبلیغ کی سلاح کی جنگ جہاد کر کے ختم کرتا ہے اسلام کا قانون آدھا اسلامی فرقے نو غالب کی طاقت بحال رکھا ہے پھر صحابہ نو پھر صحابہ ساری دنیا میں پھیل گئے اسلام لے اوندے جو ہن صحابہ کسی دے خلاف نہ بول دے نہ اوں توسی کلمہ کیما پڑھ گئے یہ بڑی اک بدماشی ہے قسمت تی تو یاد کسی فرقے بارے یاد نہ پھیلاؤ فرقے کسے فرقے دے خلاف نہ بولو کسے دی دل نہ کرو معلوم کیا ہو ہن صحابہ دے خلاف بولے کوئی مندر کٹے امہات المؤمن نبی دے گھرال مندر نبی دے اون دے خلاف بول با بھی رسول نبی ولی خلاف نہ بول یہ آپ مت ہاتھوں کیتا جدوحفظ ہوا چورفظ ہوا فرقہ حکوما چور وہی رحا چاہیے ساتھ یعنی بادل مٹا چاہیے جی میں سپ نو مارنا تو توں مارنا چاہیے پھر مطلب درند ان مارنا چاہیے حکومت روحانی اگ تباہ کرن وا ان ان پھر ان دشمن یا چالا نو بیٹھو سمجھو کی چالا کی جد تک تشمن نو سمجھنا نہیں دشمنقابلہ خلافر جدو سمجھ بھی نہیں پولیس ایک سرکا جبلکا ہوں جج وی تو ہے. آدم نو. اتار دیر اتار کرنی نہیں چاہیے <تصفح> فرکے نہ چیڑو ان مجرم لیگی پیپی نو چھیڑی پہ پی پی مجرم لیگی چھیڑو ادھر کیوں نہیں چکتے کیا ہے وہ اسلامی اختلاف رکھنا چاہتے اختلاف ختم کرنا چاہتے وہ ایک دوسرے بول بول کے ایک دوسرے کی سلاح کر لے یہ ایک دوسرے حکومت کی بول ہے سرکے نہ پھیلاؤ تو سرکے تحفظ دے خلاف نہ بولو تو چور تو تحفظ مل سکے نہ خلاف نہ بولو تو مل سک نہ خراب کرچا ڈاکی وہی بیچ فصل کو ڈکو ڈکی چکلے دی روحانی نقصان ہر دو دو پہچا سارے حکومت جدو کوئی اقل سمجھ مسلمان کرا دتا انشاءاللہ باطل میٹ جاسی یہ دو قرآن ہے پہ بجال حق کو حق کو آنو حق دا بیان کرو حق دا قانون آنو حق دی تابلیق کرو جال حق کی میں ہوسی اللہ فرمانا ہے حق آیا کی میں ہوسی ہے جب تو سنی لیا ہونا پھر کی میں آپ پہ آیا جاتی مطلب ہے بندے حق آلے بنو حق نو بیان کرو پہلے بیان کرو پھر آگے والے کو حق دیتو بیان ہو جاوے باطل لگے جاسی بجال حق کو وضاحت الباطل آ جی مچھر کلوتا مچھر ہا آئی مچھر ہوں آخو بھی ہوا نم بند کرو مچرو ہوا نہ لگے تو مچھر جا سم تو بندے جا سکتے مچھر مخلوق ہوں مچھر مار مو حکومت یہ سپرے کرو سونڈی مارو کیڑا مارو فصل سے سارے فصلیں نقصان جنہیں چیزیں مارو جی روحانیت انسان نقصان پہنچنے پہ جی منسوبا اگر خیر بھی. بھی تیر ہے تو میں سگریٹ چوکی دبی میں گلے کا پی حکومتی خو خون خونجے پلا گیس سلنڈر برسٹ مار کے دو بندہ بچا سینا ماری لوگ ماں باپ جن کی پرورش کرنی دلوسر پولو لگتا لتان لگ, لگی جان گئی پولو لگا لیا ڈلو لاستے بچے جان لگی جان رہی عجیب خیر کھاؤ خیر مچھر کٹ دے دے نال مریا پہ کوئی ادھر حکومت کوئی خیال نہیں آتا یہ خیر خیریت کچھ ادر پیسے لبی بجلی بئی مانوشی ڈی ادھر سڈے بچے پولو ہو سکیں ادھرو او سارے چیک کرو میں جن بندے بیٹھے ڈاکٹر ڈاکٹر نہ لائ میں ڈاکٹر نو بیٹھا چیک کرو بندے تندرست لگتا ہے بےمانا مولک بیماری ہے دل کا دورہ پالے کا پیٹ شوگر علاج مرد ایلاج تُن کٹے پولیو کا کٹ ماریا بہن سوچو گل کی سان سا سمجھ نہیں آتی تھی خیر خریدی کو کو ہے ہے تو بیماری اللہ قطر ٹالو شفا میں جانے ہے خطرے پلے دو بئیمانی کی شفا اللہ کول دبا نہیں تو قطرے شفا سمجھی پو پولیو نہ ہو سی مالو کیا خدا ہی تو خدا بھی کلر پولیو دبا ہے شفا ہے یہ کافر زیادہ یا دوست بئی مانو پاگلو نہیں بھائی مانلہ ہو لا مکے والے اللہ کا حکم جدو آئی مان تو پولیو تو قطر ٹال دو سی یہ تو سامٹا کافر کی جاندے ہو جی, روانی را بارو. آیا لائے, داکٹر, ستیدار, جو دو مار بولن جو <laughs> جی, را بارو چنگے را بار ریش واؤ بچے سو پتھرے پلا پلا کے ماری جانے راہ بنانے کی نسل ختم ہو جیل بند ہے تو خیال نہیں آڈے بچے کا خبر چ بند ہونا ہے باہر نہیں کٹے بچا ہی مر جائے ماں ہی مر جائے اس ویلو تو تعوی خیال نہیں ہوں دس بھی ہزار لیند اپریشن کر دیں जो जंप हो गए फिर पोलियो ना होगा <laughs> मनसूबा बंदी अपरेशन लाया मनसूबा था था बंदी अपरेशन क्यों तीन बचे तक मां जा सकती है उपरेशन व्डे بچے تین ہو سکتے جا نہیں منصوبہ بندی اللہ کی بندہ دشمن دیکھو ہر ویلے ہے میرے حملہ ہونا ہاں. غافل <سؤال> ہے فوج امریکہ سارا گارے پہنچا چاہیے آخر فوج فلاں دیر سہارا جھوٹا دیر سہارا جھوٹا آخر دروازہ ڈپایا دیر سہارا جھوٹا مار <سؤال> جدو مدد پہ کرتے کرو فوج آپ مدد جو, تو ختم تو تو تو ختم. جو ختم. کر دو آپ ختم تو ہوشمن ختم مدد ہو طاقت توسی آپ ختم طاقت واپس ہوا پولیس جانا اس انگریز کا قانون چلانا سہو مارنا کٹنا ٹھکنا ہے تو پی جی. بچا پولیس گیا, گیا. بچہ دے رہا ساری اکل نو اللہ باد اکل مند کسی جگہ بادہ کر لینا کافی آنا سارا نظام کر لیکن پاگل سی نا وہ اپنے نبی پاک نو میرا پتہ نہیں بے وقوف یہ بے وقوف ہوں محبوب نو سب چیز کا پتا کیا متا دے خبر بے لیکن بے وقوف لیند بندے کا کوئی بندہ آ جا میں پہلے بابا تیالہ ہے بے وقوف جو آداب میں سیاح بے وقوف جو آدھا میں بے وقوف آ فرمان अकलम क्योंकि अकलमती निशानी अपने आप न बेवकूफ समझना यह निशानी आलम की निशानी अपने आप नायल समझ जे अपने आप नलम समझ बैठा वो जाय ہرجران یاد رکھا نمبر خود از تو سی اگا نہیں ہو سکتا نہیں ہے کہ تم سمجھ نہیں رہے رات تراسی پایہ وستارہ ہے جہال لگی راسی طاقت او مندارسی فراق वरना کٹ ہی لے سوک یہ کیا گل ہے کہ ساتھ ہے وہ رات آپ <balkart> <balkart>